اور اللہ کے عہد پر تھوڑے دام مول نہ لو بے شک وہ جو اللہ کے پاس ہے تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتی ہو